برحمن ورحمۃ اللہ صحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محل الباشہ موجود الرم واٹسپر کے برادران اور واٹسپ ساتھی ساتھ ہی واٹر اور اور انواع باقی تمام شامین برادران خیران سب کچھ سمجھنے والا کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس عقائد نعل و صاون میں سیم ہمارا سلسلہ دس دس نمبر اکیس شروع ہو پا رہا ہے ٹونٹی ون اور اس باب میں بنیادی طور اس کے بعد آخر تک جو ہے قیامت کے مختلف موضوعات پر عقیدے کے بارے میں ہے جو ہمارے اصول انتقاج میں ایک قیامت کے موضوعات میں سے امن تبلّہ ملاکت ہی وہ کتبی غیر رسولی ولیم آخر ہاں میں ایمان لایا امن اللہ اللہ پر اور ملیکہ اس کی فرشتوں پر وہ کتب ہی اور الاسمانی کے توبوں مرتابوں پر و رسولی رسلوں و نبیوں پر ولیم الاخر اور آخرت کے دن پر اب قرآن اصول ہمارے دی اصول دین میں یہ مختصر جو اور جامع الفاظ میں اصول دین بیان ہوا تو ان میں سے پانچواں چیز ہاں اللہ پر ایمان کا مسئلہ ملائکہ پر ایمان کا مسئلہ رسولوں پر ایمان کا مسئلہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان کا مسئلہ یہ پانچ بنیادی اصول ختم ہوا اس کے ذیلی افاظ بھی اب آخری بحث قیامت پر ایمان کا مسئلہ ہاں جی جو ملاخرت پر ایمان کا مسئلہ اس سلسلے میں عطائی کتاب کے آخر تک اس کی مختلف صورتوں پہ بحث ہوں گے سوال جواب ہوں گے تو اس کتاب کا باب نمبر دس ہے اور اس پر ہیڈنگ جو ہے قیامت پر انتقاد کا مسئلہ ہے تو سوال چونکہ سوالوں کے حساب سے اس میں یہ باب شروع ہوتی ہے سوال نمبر پینسٹھ سے شروع ہوتی ہے ہاں سکسٹی سے تو چونکہ قیامت پر اعتقاد کا مسئلہ ہے لہذا قیامت سے کیا مراد ہے اس باب میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے سوال نمبر پینسٹھ کہ قیامت سے کیا مراد ہے جواب لغت کے اعتبار سے قیامت قیام سے ہے یعنی قیامت قیام سے ہے قیام کیا معنیٰ یعنی قائم ہونا برپا ہونا کھڑا ہونے کے معنی میں ہے یہ اس کی سے اس کا معنی قمت گئی ہے لیکن اصطلاح اس اصلا اس دین میں صلاح شرع میں قیامت یا یوم القیمہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں سب کو اکٹھا کر کے عدل الہی سے ہر ایک کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا آخر میں اچھے اور نیک اعمال والی جماعت کو ہمیشہ کے لیے بہشتِ مرین میں جانے کا حکم ملے گا اور بدبخ شکی کفار مشرقین اور منافقین کو جہنم میں جانے کا حکم صادر ہوگا اللہ تبار تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور احادث مبارکہ کے روشنی میں اس دن کی بیش اس دن کے بے شمار خصوصیات مقامات مسائل ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطالعے سے ہی آپ جان سکتے ہیں تو اس دن کو یوم قیامہ کہا جاتا ہے ہاں جی اور سوال نمبر 67 جو ہے 66 یہ ہے شاہ سید محمد نوروش رحمت اللہ علیہ نے قیامت پر کس طرح اعتقاد رکھنا واجب قرار دیا ہے شاہ سید اپنے کتاب اعتقاد نے جواب شاہ سید محمد نورباش علیہ رحمٰن نے قیامت پر اعتقاد رکھنے سے متعلق فرمایا ہے یہاں سے شیاست کے بھارت کا ترجمہ کہ تجھے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں شاست فرماتے ہیں تجھے اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں ایک قیامت انفسکی ایک وہ قیامت ہے جو انسان کے نفس پہ آتی ہے دوسرا قیامت آفاقی دوسرا جو ہے اس پوری کائنات کو پیش آنے والے قیامت ہے فرماتے ہیں ان میں سے پھر قیامت ہے انفسین نفس پہ آنے والی جان پہ آنے والی روح انسان کی اسی دنیا کے اندر مرنے سے پہلے یہ مرنے سے پہلے ہے مرنے سے پہلے انسان کے نفس کے مختلف اس سے قیامت انفوش مطلب ابھی آگے آپ پڑھیں گے نفس کے جو روحانی مراتب ہے ہاں جی اس میں جس طرح اللہ ترقہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ہے انسان جو ہیں سالے انسان بنتے ہیں پھر نقش جو مختلف روحانی مدارس ہیں جیسے عالم ملکو عالم ملک ہے نہیں عالم سب سے پہلے عالم ملک اور شہادت ہے پھر عالم عالم ناصرت ہے سب سے پہلے انسانی کا عالم پھر عالم عالم شادت ہے عالم ملک ہے اس دنیا کے مجموعی عالم اس کے بعد عالم ملک ہے اس فرشتوں اور اروا کے عالم اس کے بعد عالم جہروت ہے اللہ کے صفات کا عالم اس کے بعد عالم اللہ, ہوت ہے اللہ کی ذات کا عالم پھر فنا فلّہ بکا ولّہ یہ روحانی مدارس ہے اللہ ترکت والوں کے نزدیک تو یہاں قیامت انفسی میں شاست علیہ الرحمٰن انہیں نفس پر آنے والی روحانی ترقی کے مدارش میں کیونکہ ایک چیز جب تک کھوئے گی نہیں دوسری چیز آپ پائے گی نہیں یعنی آپ کو روحانی مدارس حاصل کرنے کے لیے جب تک آپ ایک چیز کھوئے گے نہیں کچھ اعلیٰ مقام پائے گا نہیں تو وہ ایک, ایک نئی چیز کھو کر دوسری چیز پانے کو اپنے نے ہم ہاں قیامت سے تعبیر کیا ایک چیز کھوئے گا دوسرا اعلی چیز ملے گا ہاں جی دوسرا اس سے کمتر چیز کھوئے گا اس سے اعلی تر چیز ملے گا اس طرح روحانی مدارس جو اسی دنیا کے اندر مجاہدہ کے ذریعے سے ہاں جی ایک مرشد کامل کی سرپرستی میں نس کو اعلی سے اعلی مقامت پر پہنچانے کے جو مدارس ہیں روحانی اس میں پیش آنے والے مشکلات مسائل کے سلسلے میں قیامت انفسی نصف آنے والا قیامت کی تفصیلات اس بات میں ہیں اور دوسرا قیامت آفاقی انسان کے جسم کا ہی دنیا سے ماننا پوری جماعت کا ماننا پوری قوم پورے ایک دنیا کا اکثر حصہ ماننا سب کا تباہ ہونا اور آخری قسم پوری دنیا موجودہ دنیا ختم ہو جانا تو وہ وہ قیامت آفاقی ہیں ہاں وہ جو جو جسے قرآن میں عام آیتوں جسے قیامت کہا جاتا ہے عام عوام کے ذہن میں قیامت جسے کہا جاتا ہے وہ یہ دوسرا معنی قیامت افاکی کے زمنے میں آتا ہے تو شاست فرماتے ہیں کہ شاست محمد نوربح علیہ رحمٰن نے قیامت اور ارتقا رہنے سے متعلق فرمایا ہے کہ تجھے یہ اعتقال رہنا واجب ہے کہ قیامت کی دو قسمیں ایک قیامت انفسی اس پر آنے والی قیامت دوسرا قیامت آفاقی دنیا پوری مجموعی طور پر آج شام مارو اور پوری دنیا پہ آنے والی اور یہ معجہ دنیا کے ختم ہو کر ہاں جس جی قیامت دوسری دنیا جو قیامت ہے آخرت ہے پہچانے میں وہ وہ نظام انسان کا اس نظام میں داخل ہونا ان میں سے ہر ایک اچاس ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں جیسے فرمادیں قیامت انفسی کی بھی چار صورتیں ہیں قیامت آفاقی کی بھی چار صورتیں ہیں قیامت آنے والے قیامت سب سے پہلی قسم کی ہے قیامت سغا سب سے چھوٹی قیامت پھر نمبر دو قیامت وسطی درمیانی قیامت تیسرا قیامت قبرا بڑی قیامت چوتھا قیامت عظمہ سب سے بڑی قیامت ہاں جی سیاست فرمادیں قیامت انفسی کی یہی چار قسمیں ہیں قیامت آفاقی کی بھی یہی چار قسمیں ہیں نصف پر آنے والی قیامت کی بھی چار مدارش ہیں اور آفاق پر دنیا پر پیش آنے والی قیامت پر بھی یہ چار مدارش ہیں ہاں قیامت کے اس طرح بحث جو تار عرفان اور تصف کی کتابوں میں فلسفہ اور حکمت کی کتابوں میں ملتی ہیں عام عالم اسلام کی جو اعتقادی کتابیں ہیں اس میں یہ بحثیں خصوصاً نصف پر پیش آنے والی یہ چار مدارش ہیں وہ نہیں ملتے قیامت کے باب میں لینا اہل عرفان کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. تو شاس فرماتی صحاحت کے مطابق ہاں جی فرمان اور اس فرمان لائح کے مطابق کہ شرۂ زلزلہ رائے نمبر سات آٹھ ہے ہمیں یہ امن مثقہ لذلۃ خیرہ جو شکص بھی ضلع کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا کہ مت جب ہوگا تو ہمیں یہ امن مثقاء لزلۃ شر حرہ اور جو شکص ذلٰ کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور اس کا انجام دیکھ لے گا جو کوئی زیادہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اس کا اجر پائے گا دیکھے گا یعنی آجر پائے گا اور جو کوئی زیادہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا یعنی اس برائی کی سزا پائے گا کیوں دیکھے صرف دیکھنا نہیں سزا پائے گا اور اس کے علاوہ قیامت میں جزا و سزا کا حصول بھی ہوگا ہر ایک کو ان کے اپنے اعمال کے لئے تو یہ شاست رحمان رحمٰن قیامت کے جو ہے دو قسمیں قیامت انفسی اور قیامت آفاقی پھر انفسی کی ہوئی چار قسمیں ہاں جی اور پھر آفاکی بھی چار قسمیں کے پھر جو ہے انہیں چاروں کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں تو پہلا سوال نمبر ستاسٹ سکسٹی سیون قیامت سغرآف جو سغر اپل ہے تو قیامت نفس پر پیش آنے والی چھوٹی قیامت سے کیا مراتے سغرائے انفسیہ نفس پر پیش آنے والی چھوٹے قحمت سے کیا مراتا ہے آپ نے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ نفس کے مختلف مدارش ہیں جسے دنیا کے اندر میں نے روحانی ترقی کے مختلف مدارس ہیں اس میں ایک عالم سے دوسرے عالم میں داخل ہونے کے لیے ایک حالت سے دوسری اچھی حالت میں داخل ہونے کے لیے کچھ حاصل کرنے کے کچھ کھونا پڑتا ہے اس کھو کر دوسرے عالم میں اعلیٰ عالم میں داخل ہونے کو آپ نے قہمت سے تعبیر کیا ہے تو قیامتِ صورحی انفس سے کیا مراد ہے سوال نمبر ستاسٹھ جواب قیامت صغرا سے مراد یعنی صورای انفسی سے مراد یعنی یعنی چھوٹی قیامت یعنی نثل اور جان پر آنے والی قیامت نثل اور جان پر قیام میں اسی دنیا کے اندر یعنی نثر پر آنے والی چھوٹی قیامت سے متعلق شاشد محمد نوروش علیہ نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا ہے اس سے ملاد آپ کا میں نے آپ سے پہلے نکالا منہ تو قب لانتا منہ آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمانے گرامی ہیں منہ تو یہ لوگوں مر جاؤ قبل لانتا منہ مرنے سے پہلے یعنی تمہاری جو ہے تم کا ضرور ہو کہ تمہارا روح جسم سے الگ ہونے سے پہلے تم اپنی موت اختیاری سے مر جاؤ تجمش كی نہیں مرنے یعنی موت استراری اور موت طوی جو انسان کے دنیا سے الگ كر كے دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں قبل میں پہنچا دیتے ہیں اس كو موت طویع بولتے ہیں یعنی موت استراری بولتے تو اس موت استراری جو انسان كے ہاتھ میں ہے نہیں اس سے پہلے تو مر جا میں نے اس سے پہلے مر جا ان مطلب كہ ہے نف شام مارو ہے اللہ و تمام كاموں کو چھوڑ دو جس میں اللہ كی پسندیدگی نہیں اللہ كی نا فرمانی یہاں یعنی یہ مراد ہے لہٰذ فرماتے ہیں موت اختیاری کے مطابق یعنی آپ اپنی اپنی ہی ارادے سے اسی دنیا کے اندر موت اختیاری کے مطابق اس سر موت اختیار کے مطابق آپ جو ہے یہاں موت ملاتے ہیں بری خواہشات موت اختیاری مطابق اپنے آپ کو ماروانا ہے یعنی نفس نس کو ماروانا موت اختیار یعنی نس کو ماروانا فرماتے ہیں موت اختیاری کے مطابق بری خواہشات اور شرمناک لذتوں سے جو جس میں کے دور میں ہر کوئی غور نظر آتا ہے بری خواہشات اور شرم لذتوں سے سختی سے بچتے ہوئے ٹھیک ہے جی سختی سے بچتے ہوئے برائیوں پر اکسانے والی نسم کو برائیوں پر اکسانے والی نفس کو توبہ کے ذریعے مار کر قابل ہے توبہ کے ذریعے اس نفس امارہ کو مار کر تو یہ معنیٰ مجازی معنی میں ہے ہاں جی اس اور ہی معنی میں نہیں ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس نفسہ مارا کو مار کر قابل تاریخ اور اچھے اعمال کے نتیجے میں حاصل ہونے والی پاکیزہ زندگی کے تحت نفس کو زندہ رکھنے کے نام یعنی پاکیزہ زندگی کے تحت نفس کو زندہ رہنے کا نام قیامت سورائے انفسیہ ہے فضا نگر میں آپ دیکھو یہ جو بولا یعنی نفس کو گناہوں سے روک کر نفس کو اچھے کاموں کی عادت دینا وہ ہاں کو حجور سے رات سے توبہ تائی ہو کر چاطر مستقیم پر چلتے ہوئے شریعت پر چلتے ہوئے دین کی تعلیمات پر چلتے ہوئے خود کو ایک سال انسان کے زمرے میں ڈالنا اسے لیے شاہ سطح علیہ نے قیامت کا یعنی نفس ہمارا جو کہ ہر قسم کی برائیوں پر انسان کو کساتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹھیک ہے فرمان الہی اور سنت نوی کے مطابق یہ بہت عام جملہ ہے ہاں نفس امارہ جو کہ ہر قسم کی برائیوں پر بساتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فرمان لائی قرآن پاک اور سنت نبوی کے مطابق اور حرمین احمد عادمین اور پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کا نام ہاں اللہ کو پسند آنے والی گناہوں سے پاک اور طیب پاکیزہ زندگی گزارنے کا نام قیامت سغرائے انفسیہ ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا یہاں پر کہ ہم موت اختیاری سے مراد نفس عمارہ کو مارنا ہے ہاں جی نفس عمارہ کو مارنا ہے اور اسی وجہ سے اس موت کو موت اختیاری بھی کہتے ہیں نفس عمارہ کو مارنے کو موت اختیاری کہتے ہیں نفس عمارہ کو توبے کے ذریعے اور اور اچھے توبہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں لا پھر اس کا اچھے کاموں کے عادت ڈالنا اور برے کاموں سے اس کو رونا اس کو اس راستے پر چلانا جس پر اللہ اور رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے تو پھر جو ہے یہ ایک صالح انسان بن جاتا ہے تو صالح انسانوں کے زمرے میں پہنچانا نفس کو مار کر اسی مارنے کو ہاں جی تو موت اخت موت اختیاری بھی کہیں اور اسی کو شاسن نے نفس پر پیش آنے والی چھوٹی قیامت قیامت صوراحی انفسیہ بھی کہا ہے تو آج کے دس ہم یہیں پر اتباہ کرتے ہیں چونکہ یہ دس آگے چلے گا